مولا سالی وسلیم دائی من آبد آلہ حکا فائرل کل مولا سالی وسلیم دائی من آبد آلہ حکا خیر خلق كلهم يا ربي بالمستفى بلغ ما قاسدنا يا ربي بالمستفى بلغ ما قاسدنا واغفر الله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 نبی اللہ, اللہ لیجئے جناب چوتھی رمضان المبارک کی شب مبارک اور ہم گناہ گار اور یہ بابرکت سعادتیں اور سعادتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں پاکستان میں الحمد رمضان المبارک کی چوتھی شب جو ہے اس کی برکتیں ہم سمیٹ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں اور زیادہ حصہ عطا فرمائے اور ظاہر ممکن ہے مدنی چینل دنیا کے نا جانے کہاں کہاں دیکھا جاتا ہے آپ کے یہاں کوئی اور تاریخ کوئی اور ساتھ رمضان مبارک کی ہو بہرحال دعا, دعا یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وجل ہمیں اس بابرکت سعادت سے اس مبارک سعادت سے خوب خوب برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنا اور سمیٹنا نصیب فرمائے مدنی مذاکرے سے پہلے ہونے والے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں معمول ایک مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ شاء اللہ اقضب دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شعدہ کے نگران حاجی مولانا محمد عمران اطاری مدل علی بھی معمول سلسلے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں اور ان سے بھی ہم مدنی پھولوں کا کے حصول کا استفادہ الحمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ منظر کسی پاکستان کے علاقے کا ہی ہے جس کی منظر کشی کرنے کی اپنے الفاظوں میں کوشش کرتا ہوں تھا یہ کہ سڑک تھی اور ریلوے کراسنگ تھی مقام یہ ہے اور جو سگنل تھا نا یعنی جو ٹریفک کا سگنل تھا وہ بند تھا کیونکہ ٹرین نے گزرنا تھا اور ریلوے کراسنگ پر جو ایک تعداد ہو جاتی ہے یعنی جمع ہو جاتی ہے لوگوں کی ٹریفک کی جمع ہو جاتی ہے وہ جمع ہو چکی تھی لوگ بھی کھڑے تھے گاڑیاں بھی تھیں لاریاں بھی تھیں ٹانگے بھی تھے اور بس تھا مجمع انتظار تھا کہ جی ابھی ٹرین آئی کہ آئی اور اب جو ہے کھلے کراسنگ تو پھر سگنل کھلے تو ہم اپنی جو ٹریفک کے معمول کی روانی ہے اسے جاری رکھیں اتنے میں آواز جو ہے وہ سنائی دی گاڑی ریل کا ٹرین کا ہارن جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملتا ہے اور دیکھتے ہیں تو ٹرین کراسنگ کی طرف بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہے چلیں آس بندی گویا کے گزر ہی جائے گی اور سگنل کھلے گا اور ہم چل پڑیں گے کہ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سائیکل سوار جو ہے وہ جیسے پیسے کر کے ادھر سے ادھر سے یوں یوں یوں, یوں, یوں, یوں وہ شیر دل اور بہادر دل جو ہے وہ سب سے آگے نمودار ہو جاتے ہیں سپاخل بن کر اب وہ آئے ان کی جو انرجی تھی انہوں نے گوارہ نہ کیا کہ یہ رکاوٹ ان کی اس میں آ کیسے گئی انہوں نے دیکھا ادھر ادھر دیکھا ٹھیک ہے سنگل بننے ٹرین ٹرین تو ہے چرائی ہوں گی آستی نے کمر کسی اٹھائی سائیکل اور جو کراسنگ کا سنگنل ہے وہ کراس کر دیا یعنی کود گئے وہ اور کود کے سائیکل کو سر پر کندھے پر اٹھائے اب وہ کراوس کرنا چاہ رہے ٹرین جو نظر آ رہی تھی وہ اس دوران ظاہر ہے اور قریب آ گئی اور زیادہ قریب تھی اب سب کی اس اللہ کے بندے کو دیکھو یہ کر کیا رہے اب ظاہر ہے کہ وہ توجہ کا مرکز بن جاتا ہے سب اس کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور نہ جانے اللہ خیر کرے پتہ نہیں اس بندے کو کیا پرابلم ہو گئی ہے کیا ایسی ایمرجنسی ہو گئی ہے کہ اس طرح جو ہے نا یہ خطرہ مول لے رہا ہے لیکن وہ صاحب بے نیاز تھے انہوں نے اسی طرح سائیکل کندھے پر اٹھائی اور وہ اس سمت جو ہے وہ دوڑے اور ٹرین ظاہر ٹرین روکے گی بھی تو اتنی جلدی تھوڑی رکتی ہے اتنی وزنی ٹرین ہوتی ہے اسے تو بریک لگاتے لگاتے بھی تو کئی یعنی میٹر آگے چلی جاتی ہے وہ ٹرین تو حزب معمول اپنی رفتار سے گزر ہی رہی تھی لیکن خیر وہ جو شیر دل بہادر دل اور فرتیلے جمع مرد کیا جو, جو بھی سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں اپنے آپ کو وہ, وہ جو صاحب تھے وہ جو جنہوں نے اپنی مردانگی کی ٹرافی گویا کے سائیکل کی صورت میں اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی تھی چند سیکنڈ کے فرق سے ٹرین سے بچتے ہوئے وہ ٹرین کی پٹری کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جب جن کا سانس رکا ہوا تھا وہ اطمینان سے نکل گیا اللہ خیر کرے بڑی ایمرجنسی تھی بھائی نکل گیا بندہ پاک جو ہے نا وہ چل خیر ٹائم بھی گزر گئی سگنل بھی کھل گیا لوگ جو ٹریفک ہے وہ معمول کے مطابق رواں دوا بھی ہو گیا اب مزے کی بات یہ مزہ جو ہے نا وہ یعنی ویسا مزہ نہیں ہے کہ جس میں دل کا اطمینان بھی ہوتا ہے یہ وہ مزہ ہے کہ جس میں یعنی بندے کو حیرت کی وجہ سے مزہ تو آتا ہے لیکن یہ بھی سوچتا ہے کہ یار یہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو جب وہ سگنل کھلا اور جو لوگ اس سمت تھے جس سائڈ پہ جو سائیکل سوار جو صاحب تھے جنہوں نے جس سمت سے وہ نمودار ہوئے تھے جب وہ ٹرین کی پٹری کراس کر کے وہ ٹریفک اس سائڈ پہنچا لوگ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی ایمرجنسی کی حالت میں جنہوں نے ٹرین کی پٹری کراس کی تھی چند سیکنڈ کے فرق سے جو ٹرین سے ٹکرانے سے بال بال بچے تھے وہ بڑے مزے سے کھڑے ایک مداری نے وہاں تماشا لگایا ہوا وہاں پر مداری کا تماشا دیکھے فکر ہی نہیں کوئی ایمرجنسی نہیں تھی کوئی وقت کی وہ نہیں تھی کوئی نہیں نہ کوئی کسی کی جان یا موت کا مسئلہ تھا نہ کوئی ایسا تھا کہ ان کی کوئی مثال کے طور پر جاب جا رہی ہو یا کوئی بھی اور ایسی ایمرجنسی والی یا ارجنسی والی سچویشن جو ہے وہ امیجن کریں کہ ایسا ممکن ہے تو اس طرح کی کیفیات جب ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا لکھنے والوں نے اور جو تذکرہ کرنے والوں نے جو لکھا اس کو اپنے الفاظوں میں بتا رہا ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ اتنے یعنی فارغ ال ذہن قسم کے مالک ہیں کہ وہ اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے ایک مداری نے جو وہاں تماشا لگایا اور بڑے مزے سے یہ سارا کارنامہ کرنے کے بعد وہاں اپنی سائیکل لی وہ دیکھ رہے ہیں اور وقت وہاں بھی ضائع کر رہے ہیں تو خان خاکی جلد بازی یہ مزاج کا بعض لوگوں کے حصہ بن جاتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے وہ بعض کا ایسی غلطیاں کرتے ہیں فیصلہ کرنے میں غلطیاں کرتے ہیں رائے قائم کرنے میں غلطیاں کر دیتے ہیں طلاقیں دینے میں ما اللہ جو ہے نا وہ اتنی جلدی مچا دیتے ہیں بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ بغیر تولے تالے فیصلہ بر وقت ہونا یہ بھی اچھی بات ہے اور ظاہر اچھی مثبت صفت ہے مگر وہ بغیر تولے تالے وہ آنکھ بند کر کے بس وہ کود جاتے ہیں اور اسے اب نہ جانے اسے بے وقوفی کہا جائے گا یا جو ہے نا بہادری کہا جائے گا شاید یہ اپنی ذہن میں اب اس کو بہادری تصور کرتے ہوں گے اور دوسرے لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ کیسا اس کا طرز عمل ہے آپ نے اندازہ لگایا کبھی پہاڑی علاقوں میں آپ گئے ہیں پہاڑی علاقوں میں جائیں نا تو جب بارش ہو تو بارش ہونے کے بعد اگر آپ باہر نکلیں تو جہاں پہاڑ مل رہے ہوتے ہیں یا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ میں کوئی یعنی زم ہو رہا ہوتا ہے تو عموماً ان دونوں کے سنگم پر ایک یعنی بہت ہی ترچھا قسم کا راستہ سا بنا ہوا ہوتا ہے اور پہاڑوں پر پڑنے والی بارش کا پانی جب پہاڑ پر گرتا ہے تو اطراف سے سب جگہ سے جمع ہوتا وہ اس یعنی جو سنگم ہے نا جو راستہ سا ہے اس میں آتا ہے اور اس میں آنے کے بعد پھر وہ نیچے جاتا ہے تو وہ برساتی نالہ سا ہوتا ہے وہ تو پہاڑوں کے برساتی نالے پہ اگر آپ کبھی جائیں گے نا جو آگے بہت بڑا نالہ سا بن جاتا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا پہاڑ کے برساتی نالے پہ. یہ بہت شیلو ہوتا ہے یعنی بہت اتھلا ہوتا ہے ٹخنا بھی شاید نہ ڈوبے یعنی بہت کم گہرا ہوتا ہے اتھلا مینس بہت کم گہرا ہوتا ہے آپ پاؤں رکھیں گے تو پاغوں پاٹ ٹخنا ڈوب جائے گا بازو پاس نہیں ڈوبے گا لیکن اس کا شور ارے بابا بھائی وہاں پہاڑ بارش کے پاس تو آپ کھڑے ہو جائیں پہاڑ کے پاس اور پانی گرنے کی آپ آواز سنیں اتنا شور ہوتا ہے اتنا شور ہوتا ہے گہرانی ہوتا ہے پانی بہت کم ہوتا ہے الحمد للہ اللہ السلام السلام السلام آل آج آج آسان کلام سنائیں گے آج ماشاء اللہ السلام علیکم ماشاء اللہ تشریف دیکھیے آپ خیریت سے الحمدللہ رب العالمی اللہ کلی حال دامان مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے اللہ کی بہت رحمت ماشاء اللہ مرحبا اپروول لے رہے ہیں ہم سے دینی اپروول لے رہے ہیں ہم بیٹھ کر ہی بات کریں گے ماشاء اللہ آئی ہمارے ان کو ہاتھوں کے دو بھی پڑھ so, دیتے ہیں الحمد للہ الحمد للہ دعوت کا ٹیلنٹ کی تو کنٹینیو کریں میں جو جلد بازی کے موضوع پر بات کر رہا ہوں تو اس میں ایک واقعہ میں نے شیئر کیا تھا پاکستان ہی کا ریلوے کراسنگ پر کوئی صاحب سائیکل اٹھائے بتا رہے تھے وہ کراس کر کے وہ بہت بڑا کارنامہ بہت بڑا کارنامہ کرنے کے بعد مداری کا تماشا دیکھ رہے اصل میں یہ بچوں کی طبیعت ہوتی ہے ہم نے بچے کو دیکھا ہوگا کہ اتنی سی سیٹ ہوگی نا سوفا اس پر سے جم مارے گا کھڑا ہو جائے گا اور گھر والے جو ہے نا وہ ہم تو تالیاں نہیں بجاتے تالی بجانے کی شکیت ایجاد نہیں دیے تو گھر والے جو ہے نا وہ شاباشیاں دیتے ارے واہ واہ وہ دوبارہ چڑھ جائے گا اور دوبارہ اتنی سی اتنی اتنی سی وہ دوبارہ بھی جم مار گئی ہوں تھوڑا بچوں سے ٹرین وہاں سے گزرے گی وہاں سے بچے گھر میں کرتے ہیں حرکتیں تھوڑا بڑا آ جاتا تو باہر وہ حرکتیں کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط مطلب بچہ تو اس کی پیچھے جو محرک ہے نا وہی جو میں نے گھر میں اس کو شباشی دی جاتی ہے جی جی تو باہر ہمارے ہاں بھی ایک ایسا رجحان ہے کہ اس طرح کے کرتب دکھانے والوں کو شاباشیاں دی جاتی ہیں نا ان کو بعض لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں نا یا حیرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اس کے تعلیمی یافتہ لوگ یا پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوں تو کچھ آ کر سمجھائے بھی باقی تو اور واہ یار کیا بہادر آدمی ہے یا ٹرین سے اصل میں یہاں تصور یہ ہے کے سینس کی کمی ہے اور شریعت کی اگر احکام کو سامنے رکھا جائے تو بہت ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر جو شخص بے فضول خرچی کرے جو میں کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے جی جی اس کا جو فضول خرچی کرے اگر وہ تنگست ہو جائے تو کسی اور کو ملامت نہ کرے کیونکہ خود کا دارہ علاج نیسٹ Allah. نمبر اپنے ہاتھوں کی کا کوئی علاج نہیں جو بے بگیر منڈیر کی چھت پہ سوئے اور گر جائے صحیح. وہ کسی اور کو نہیں خود کو ہی ملامت کرے کہ یہ بگیر منڈیر کی چھت پہ کیوں سویا تھا جن کے بچوں کو جو اپنے بچوں کو گروپ آفتاب کے وقت گھر سے باہر نکالتے ہیں وہ اگر بچوں کو کچھ ہو جائے تو خود کوئی ہی ملامت کرے کہ اس وقت اللہ کی باز مخلوق ایسی ہوتی ہے جن جو نقصان پہنچا سکتی ہیں تو اس ٹائم اپنے کو گھر میں رکھنا چاہیے اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا اور خدا نہ کاسا کچھ ہو جائے تو خود کا دارا علاج تو اپنے ہاتھوں کے کی کوئی علاج نہیں ہوتا یہ کی تعلیمات کا نچوڑ بتا رہے جی افسن علی آدابی دعا میں یہ بہت سارے مطلب ٹبل ٹاپک ہے اسی کو امیر السنت نے فیضان سنت میں بھی الحمد اپنے انداز سے اور آسان کر کے نقل کیا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہاں کہاں کیا کیا بے احتیاطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کا اس وقت ہمیں پتہ مثال کے طور پر جیسے کل کا ایک ٹاپک تھا جی جی ایک شخص سگریٹ پیتا ہے سگریٹ پینے کے بعد اس کے ختم ہو جاتے جی ہیں جی اس کا سینا خراب ہو جاتا ہے اس کا گلا برباد ہو جاتا ہے خدا نہ خاصا سے کینسر ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا موضی مرض لگ جاتا ہے تو کسی اور کو وار ٹھہرانے کے بجائے اپنے ہی ہاتھوں کے کیے کا ہے نا خود, جی خود جی کردارا جی علاج اسی طرح جو جوا کھیلتا ہے وا کا دباؤ برباد ہو جاتا ہے شراب پیتا ہے اس کے گرتے ختم ہو جاتے ہیں وہ نشے کا آدھی بن جاتا ہے پھر لوگ اس کو رشتہ نہیں دیتے لوگوں میں نفرت سی نظر سے وہ دیکھا جاتا ہے ادھر جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے صحیح تو پھر اس کا اعتماد بحال نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو, ہوتا تو یہ سب اپنے ہاتھوں کے کیے کا ہی ہوتا ہے اسی طرح گھر میں بچوں کی پرورش کے معاملے میں بھی ہے ہم بچوں کی پرورش درست نہیں کرتے یعنی میں اس کو ایک مثال دے کر ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ گھوڑا اتنا تھا کہ آپ اس پر سوار ہو جاتے اس کا قد اتنا تھا چھوٹا تھا ٹھیک ہے کیا آپ اس پر بغیر زین پر چڑے آپ آسانی کے ساتھ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ٹھیک اور اپنی سمجھ سے اس کو چلاتے اس ٹائم پر آپ نہ بیٹھے آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا بڑھ گیا بڑھ بڑھ کر اتنا اونچا ہو گیا تو آپ کے کد جیتنا تو اس کا قد ہو گیا اب آپ بول رہے اب میں بیٹھنے کی کوشش کروں اور اب اس کو ٹرین کروں اب اس کو ٹرین کروں تو وہ بیٹھنے دے تب نا وہ بیٹھنے نہیں دیتا تو ہم کرتے کچھ ایسا ہی ہے کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت ان کی تربیت ان کی سواری پر سوار ہو کر ان کی تربیت کرنے کے بجائے ان کے اخلاق ان کے کردار کو سنوارنے کے بجائے ابھی بچہ ہے ابھی بچہ ہے ابھی بچہ ہے, ہے, ہے کہ کر آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا اور جب وہ بڑا ہوا اور اس نے اپنے انداز آپ کو دکھائے اور آپ کو لگا کہ یہ تو میرے ہاتھ سے چلا گیا اب آپ اس پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آپ کو گرانے, کی لگ... گرانے پر تلا ہوا ہے اور اب آپ مولانا کہہ رہے ہیں مولانا دعا کرو اب آپ پکڑ رہے ہیں منہ موڑ رہے ہیں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں چابک مار رہے ہیں اس سے گھوڑا کبھی قابو نہیں آتا اس کو اب قابو کرنا ہے چونکہ جب قابو کرنے کا ٹائم تھا تب آپ نے قابو نہیں کیا یہ تو ایک بہت بڑی مسٹیک کر لی صحیح اور اب آپ جس دور جس عمر میں اس کو قابو کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اب آپ کا طریقہ کار درست نہیں ہے قابو کرنے کا اب اسے بہت پیار اور محبت سے اور ٹیکنیکلی اور ایک تربیت کے ساتھ ہمت کے ساتھ اس کو آرام کرنا پڑے گا تب جا کر یہ آپ کو اپنے اوپر سوار ہونے دے گا ورنہ یہ بچہ پھر جیسا گھوڑا بدک کر بھاگ جاتا ہے بعد ہو بچے بدک کر بھاگ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں تو اب جو کہتے ہیں کہ اب, اب تو جو ہونا تو ہو گیا تو جو اس عمر کے بچوں کی بے احتیاطیوں سے اور نافرمانیوں سے پریشان ہے کہ جن کی اولا جوان ہو گئی ہے بڑی ہو گئی ہے وہ ہاتھ میں نہیں آ رہی ہےجر اس طرح کے جو ہوتے ہیں تھرٹین ٹو نائنٹین این پلس تو اس طرح کے پھر بچے ہاتھ میں نہیں آتے کیونکہ ان کو پیچھے سے ایک ایسی بیک اپ ملا ہوا ہوتا ہے صحبت ملی ہوئی ہوتی ہے سنگت ملی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو وہ شے دے رہی ہوتی ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ یہ کہتا ہے مجھے تو گھر میں کچھ نہیں کرنے دیتے تو یوں اس کے اندر ایک بغاوت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو آپ ایسے موقع پر میری مدنیتیجہ یہ ہے کہ بچوں کو بیٹھ کر پیاسا سمجھا کے طور پر آپ کو آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ اب وہ مجھے موبائل دلا دیں میں اس وقت گیم کھیلنا چاہتا ہوں اب آپ کو پتہ ہے کہ گیم اسے کتنی گیموں میں الجھا کر رکھ دے گی یہ ایک ویڈیو گیم بہت سارے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے خبردار گیم کا نام لیا تو بدتمیز گیم کھیلیں گے آپ زندگی برباد کرو گے تباہ ہو جاؤ گے کہیں کہیں نہیں رہو گے کیا ہے آپ آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے نہیں وہ کیا ہے مطلب میں نے ایسا کیا کر دیا میں نے خالی کہا ہے کہ مجھے گیم کھیلنے کے لیے موبائل دلا دیجیے مجھے ایسا لگا جاتا کہ میں کسی گڑے میں گر گیا ہوں تو ایسا نہیں ہے اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کہیں سے اس کی فیڈ بیک ہے وہ اپنے ہی ہم عمر لوگ بچوں کو یہ کام کر رہا ہے دے کر اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنے کی میرے ابو اجازت دے کیا یہ اس کا پلس نہیں کیا آپ سے اجازت دے رہا ہے اس کا پلس ہے نا یہ آپ سے اجازت لے رہا ہے اب آپ اس کو ڈانٹ کر ڈپٹ کر بٹھا تو دیں گے آپ کا بچہ بیٹھ جائے گا آپ کے سامنے نہیں کھیلے گا باہر اتنا کھیلے گا کہ پھر آپ کو بھی آپ کو بھی کھلائے گا یہ اب اس کا میں اپنی ناقص عقل کے مطابق آپ کو عرض کروں اچھا بیٹا گیم کھیلنی ہے اچھا چلو مشورہ کرتے ہیں تھوڑا سا ڈیلے کریں نیت ہو آپ کا مشورہ کرنے کی کرتے ہیں بیٹا بات کرتا ہوں میں اسے اجازت نہ دیں بات کرتا ہوں میں آپ سے اس کو تھوڑا سا ریلیز کریں پھر اس کو لے کر بیٹھیں اس کو دنیا اور آخرت کے نفع اور نقصان کا کوئی درس دیں اور اگر آپ خود ایک نیک سلجھے ہوئے اور اچھے انسان ہیں تو آپ اس کو اپنی کوئی ایسی جس چھوٹی موٹی ایگزامپل دے سکتے ہیں پورا اس کو اپنی داستان نہ سنائیں لمبا چوڑا لیکچر نہ دیں اور چھوٹی موٹی سی کوئی بات بتائیں اور اس کو اس بات پر ابھاریں کہ بیٹا اس میں الجنے کے بجائے دیکھو اس کو آنکھیں ڈسٹرب ہو جائیں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کی آئی کیوں خراب ہو سکتی ہے وہ سائنٹیفک طور پر تھوڑا سا سمجھائیں پھر ہم بیٹا اس لیے پیدا نہیں ہوئے ہمیں آپ کو یہ بھی مطالعہ کرنا ہے آپ کو یہ بھی قرآن پڑھنا ہے امی کا یہ بتانا ہے میرا یہ ہاتھ بتانا ہے یوں کر کے تھوڑا سا اس کو لے کر بیٹے سمجھائیں سمجھائیں اس کو بھی اگر یہ نہ سمجھے تب تبھی گسا نہ کریں پھر نہ سمجھے پھر بھی غصہ نہ کریں پھر, سمجھے, پھر بھی نہ سمجھیں پھر بھی غصہ نہ کریں میرا مانے اب گسا نہ کریں بعد اوقات آپ کا گسا اچھا گسا بھی نہ کریں اور چار آدمی میں اپنے بچے کی اس کمزور بات کو ڈسکس بھی نہ کریں آپ اس کو پتا چلے بولے گا میرے ابو نے مجھے خراب کیا ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے اپنے گھر کی فائل کھول دی آٹھ دس بڑی عمر کے لوگ بیٹھے تھے ایک شخص نے اپنے گھر کی فائل کھول دی اور کہا کہ یہ میرے بچے یوں کرتے مطلب بالکل گھر کی فائل کھول دی میں بھی اکا بکا رہ گیا اس کو کیا ہو گیا سوچ رہا ہوگا کہ یہ سمجھائیں گے نا یہ سمجھایا میں نے ہم مغرب کے لیے نماز کے لیے جماعت سے جماعت کے لیے بصیر کی طرف گئے تو یہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے ٹھیک ہے اور کہا کہ حل کیا ہے میں کہا حل کہاں سے میں آپ کو نکال کر دوں کہ آپ تو جب جو سو دس آدمی کے بیچ میں اپنے گھر کے براش پاش کرتا ہو آپ کے بچوں کو آپ کی بہو کو آپ کی بیٹیوں کو آپ کے بچوں کی امی کو پتا چلے کہ ہمارے گھر کا یہ بیٹھ کر ہمارے پورے گھر کا آپریشن چار دوستوں میں بیٹھ کر کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہاں سے آپ سے سیٹ ہوں گے صحیح. نہیں آپ مجھے حل تو دیں نے کہا حل یہ ہے کہ نائنٹی ٹو ڈیز تک آپ کچھ بھی نہ کہیں چپ ہو جائیں بولا اچھا. یہ کیا نا فرق پڑے تو مجھے کہیے گا بانوے اچھا. دنوں تک ایک گنا کرتا غلطی کرتا دیکھیں زن غالب ہو جائے گا سمجھاؤں تو مان جائے گا جو شریعہ ہے کام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے بانوے دن تک کچھ نہ بولے خاموش ہو جائے اس کو ایسا جھٹکا لگا تو مجھے بھی جھٹکا لگا کہ اس کا مطلب یہ بولتے وہ دوں گے تھے بڑی عمر کے تقریبا ساٹھ سے اوپر شادی ایج ہوگی تو بعض اوقات یہ ہماری زبان ہمارا ہی بولنا ہمارے گھر کو ہماری فیملی کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے تو حکمت عملی سے کام لیں گے بچوں کی تربیت پر صحیح دھیان دیں گے اگر یہ وقت گزر گیا اب جو وقت آیا ہے وہ وقت اس کے لیے سویٹیبل نہیں ہے لہذا وہاں پر آپ کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی اپنی تبدیل کرنی پڑے گی, اللہ اللہ بحب بحب کرنی بہت پڑے گی. بہت اس کے بعد آپ اس کو انشاءاللہ ٹیکل کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی اولاد آپ کا ساتھ دے گی آپ کے قریب آئے گی میں خود اس بات کا وٹنس ہوں اگر میں کہوں کہ ہزاروں تو شاید غلط نہ ہوگا مجھ سے اتنے نوجوان ملک و بیرون ملک میں مجھ سے ملے ہیں بیانات کے بعد وغیرہ وغیرہ اجتماعت عموماً مدی چینل پہ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے اجتماع جو جو ہوتے ہیں پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں بڑی تعداد نوجوانوں کی کان میں بالوں کا بالیاں لگی ہوتی ہیں الٹے سیدھے بال بنے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے بھی عجیب و غریب قسم کے جو پہن کر آتے ہیں اپنے بولے یہ لیکن یقین مانیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آ کر مجھے باقاعدہ کہتے ہیں بھئی امی کے لیے دعا کیجیے گا میرے ابو کے لیے دعا کیجیے گا اپنے لیے کوئی بات نہیں کرتے میری امی کے لیے دعا کہیں ان کا ان کا بتاتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ سے بات بھی کرتے ہوں یا نہیں کرتے ہوں گے لیکن ان کا یہ کہنا مجھے یہ بات کا احساس دلاتا ہے یہ اس سے اپنی ماں سے محبت ہے اس سے اپنے والد سے محبت ہے آپ اپنے بچوں سے محبت کے رہیے آپ سے محبت کرتے ہیں کہیں ہمارا غصہ کہیں ہمارا چڑچڑاپن کہیں ہمارا بیجا ڈانٹ و ڈپٹ یہ ان کو بیزار کر دیتا ہے تنگ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں تھوڑا سا پیار دیں محبت دیں دیکھ کر دیکھیں نا پرے تو عام بھاگ گئے پورا ماہ رمضان ہے پول کر کے کہہ دیجئے گا یا تم نے سمجھایا کچھ اور تھا تم کہنے کا فارمولا غلط ہو گیا نیا فارمولا دے لیں گے کیا آ رہی ہے دوائی بہت ہمارے پاس الحمدللہ للہ ڈاکٹر بھی دوائی دیتا ہے آپ استعمال کرتے ہو صحیح نہیں ہوتا باتوں میں ریشن بھی ہو یاد ہے دوائی کا تو ڈاکٹر غلط ہو یا ضروری نہیں ہے یا تو دوائی لینے کا استعمال وقت آپ کو مناسب نہیں تھا یا پرہیز آپ نے ساتھ نہیں کی لیکن پھر بھی اگر دوائی اثر نہیں کر رہی تو دوبارہ جس طرح ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر دو فرق تو نہیں پڑا تو ڈاکٹر تھوڑا سا پرسکرپشن تبدیل کر دیتا ہے ان ہم بھی آپ کو دوائی تبدیل کر کے دے دیں گے مگر آپ استعمال کریں خاموشی کے ساتھ محبت کے ساتھ مسکرا کر پیار اور محبت دیں انشاءاللہ اللہ اگر بچوں کی امی بگڑی ہوئی ہے اللہ نے چاہا تو لائن پر آ جائے گی سدھر جائے گی سیٹ ہو جائے گی بچے بگڑے ہوئے انشاءاللہ آپ کی ترکیب میں جائیں گے اور اگر بچوں کے ابو بگڑے ہوئے ہیں تو بھی آپ یہ فارمولہ اختیار کر کے دیکھیں آپ کو فرق ملے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں اشاعت فرمائے خلاصہ میں حدیث سے پاک کا بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی جس گھر میں بھلائی کا ارادہ جت کے لیے بھلائی کا ارادہ ہوتا اللہ تعالی انہیں نرمی عطا فرما دیتا ہے اور جس کو نرمی ملتی ہے اس کو بہت اچھی چیز مل جاتی ہے تو اعلی نرمی اعلی سے بڑے فائدے ہیں اللہ تعالی ہمیں نرمی نرمی اور نرمی عطا فرمائے محمود بھائی کیا سنائیں گے کل تو تمہارے ذرے کے پر تو ستار ہائے فلو بہت <تصفح> پیارا کلام حال حضرت کا لیکن ظاہر کے بہت پیارا کلام بہت پیارا کلام ہے آج وہ ہو جائے نا وہ کیا گناہ گارو سیاہ کارو خطا کارو ہمارے دامن رحمت بہار جاں فضاں تم, تم ہو. ہو. اے ہے ہے بھی تو ماشاءاللہ چلیں یہ کان میں شور مچا رہا ہے اکبر بھائی آپ کی تو آواز آ نہیں رہی ہے کوئی ہوائیں آ رہی ہیں میرے کان میں چلیں اللہ خیر کرے اللہ اللہ اللہ صلى الله على تعالى على وعلى اله وصحبه بحاري ان شاء اللہ ناز شریف سن رہے ہیں اگر آپ ہمیں اس دوران کال کرنا چاہیں ابھی بھی جیسے ڈسکس ہوئی ہے غلام رسول بھائی نے بھی واقعہ بیان کیا کچھ میں نے بھی عرض کی اس کے علاوہ بھی کچھ اور بات کرنا چاہیں تو آپ ہمیں اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں واٹس اپ کر سکتے ہیں تو ان کچھ سات آٹھ دس بارہ منٹ نواز شریف ہوگی اور پھر اگر آپ کی کال آئی ہوگی تو لے لیں گے اس دوران انشاءاللہ شاء مذاکرے کا یہ سلسلہ ہے امیر سنت کی بھی آمد ہو سکتی ہے مگر اس کے بعد ہمارے کچھ نہ کچھ اور سلسلے بھی ہیں آپ کو آج کی احتیاطی تدبیر بھی بتانی ہے اور ایک ویڈیو اور آئی ہے آج عجیب ویڈیو آئی ہے کل جیسے کنڈے والی آئی تھی آج ایک اور آئی ہے اچھا پتا نہیں کیا قوم نے مل کر تہیا کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے ہی ملک کا گھر کریں باب گے باب اللہ کی بنا عجیب ویڈیو دیں نہیں گے نہیں, مستر نہیں مستر بہت اچھی ویڈیو آئی ہے اور بہت عجیب حال ہے تو انشاءاللہ شاء دیکھتے ہیں ابھی فی الحال پلام سنتے ہیں میں نے کہا آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ کال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک بہار ہو گل سے ہے بے بے جنا جن جن تم ہوتا میٹھا کلان ہے ہوتا کیل رے دو جہاں تنت کا تو جہ تار سور اللہ تمہیں تم, تم, تم ہو تم تم, تم, تم ہو یا خدا نہ کرتا خدا دنیا کے ساما میں نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے ساما میں تمہیں دلہا بنا کے بھیجنا تھا بز میں کی کا ہے تو کلام ہے محمود بھائی میرا اپنا اپنی فیلنگ ہے کہ اس کے ہزاروں اشعار ہونا اور اس طرح پڑھا جائے اور آدھی بس بیٹھ کر رہنا تسلی کے ساتھ بس سنتا رہے سنتا رہے جمتا رہے روتا رہے اور خوش ہوتا رہے بعض اخشار پر اتنے خوبصورت کلام اتنے خوبصورت کلام یہ بھی انہی کلاموں میں سے ایک کلام ہے کہ بس آدمی بالکل ایسا بیٹھا ہو نا خوشبویں اٹھ رہی ہوں او جل رہا ہو خوشبو آ رہی ہوں مدینے کی یادیں آ رہی ہوں تصور میں کہیں پہنچے ہوئے ہوں اور کلام چل رہے ہیں آئے ہائے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو ہو چنی تم ہو بے کس ہوں میں دے کس ہوں مگر کس کا تمہارا یا رول اللہ یا میرے اگا میں میں بے بس نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت میں صدقے کے جو کسی ہو فیت ہوگی نا کسی کیفیت ہوگی کہ پہلے میں بے وس ہوں میں بے قسم ہوں مگر مطلب میں تو بالکل کہیں کا نہیں ہوں یہ وغیرہ وغیرہ لکھ دیا پھر آواز آئی تم کارو سیاہ کارو خطا کارو چلے آ چلے ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم پھر نہ بے حقیقت میں نہ اچھا اس کو پہلے پڑھو تینوں پڑھوائے میں بے کس میں بے کس ہوں مگر کس کا میں مجھے لے لو پنا کسا تم ہو سیتم کارو سیاہ کارو رے دام رحمت میں آ جاؤ کہاں صبح ہوے دا منے رحمت میں آ جاؤ کی گئی کہ تہ دامن مجھے لے لو پناہ بے قساں تم ہو کہ میں بےکس ہوں پھر صدا آتی ہے ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو ہاں ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ڈھونڈائی صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے تامن میں چھپا ہو حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ ہوتا چلا میں سج کے جاؤ سج کے جاؤں میں سج کے جاؤ مجھ کم زور کے تا تم ہو میں آپ کے ہوتے کس سے دردوں دکھ بیان کروں آپ ہو نا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ والی بس آپ ہو نا میں آپ کے ہوتے ہوئے کس سے عرض کروں کہ شفیع آسیاں تم ہو گناہ گاروں کی شفاق فرمانے والے آپ ہو وکیلیں مجرماں تم ہو مجرموں کی وکیل بھی مجرموں کی وکالت کرنے والے بھی آپ ہو اللہ کے حضور سفارش فرمانے والے بھی آپ ہو مجھے میرے رب کی مارگا سے مشوالے والے بھی آپ ہو, آقا میں آپ کو چھوڑ کر کس کے در پہ جاؤں کس کے در پہ جاؤں کر کے تمہارے گناہ تمہاری پناہ تم کا ہوتا من میں آ تم پہ کروڑو درو تمہارے ہوتے دے دو دکھ کی سے ان کی رحمت کے فرمائیں فرم ادھر آم جنا تک رحمت سے امید ہے قیامت کے دن فرمائیں گے جن سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان شاء اللہ اعلیٰ حدت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب عرض کرتے ہیں یہ امید رضا رحمت سے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہ نہ ہو زندانی نیے دو تیرا بندہ ہو کر آکا آپ کا غلام ہو کر دوسر کی قید میں کیسے رہے ہے hey یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا آپ کی رحمت سے آکا آپ کے رضا کو یہ امید ہے آقا رضا کے گلابوں کو بھی یہ امید ہے ہمیں امید ہے رو سے ان کی رحمت سے ادھر آؤ نمو سد جنا تم ہو ماشاءاللہ پرانا بھی سنت کی بھی زیارت ہم کر رہے ہیں اس کلام کا آخری شیر بھی پڑھ لیتے ہیں ریاضت کے جی جو کچھ کرنا ہے اب کہ دو ابھی نوری جواب تم ہو اگر اس شعر پر آپ کچھ مدنی پھول پھولتا فرمائیں تیاری کے دورانی ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کرنا ہے جو, جو کچھ, کچھ کرنا ہے اب کر کر لو ابھی نوری جمع ہو یہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ کا جوانی کا کلام معلوم ہوتا ہے جیسا کہ مکتا سے ظاہر ہے تو اسی شہر کو بولتے ہیں جس آخری شہر ہوتا ہے عام طور پہ تو اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے نوری آپ کا تخلص تھا سلسلہ بھی آپ کا پیرو مرشد کی نسبت صاحب نوری تھے تو جوانی میں اپنے آپ کو آپ فرما رہے ہیں نیکی کی دعوت دے رہے خود کو کہ ریاضت کے یہی دن ریاضت کے لفظی مانا محنت دین کے لیے عبادت میں محنت کوشش یہ اب اس وقت موقع ہے جوانی میں ورنہ یہ کہ بڑاپے میں ہمت نہیں رہے گی تو ابھی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانتے ہوئے کچھ آخرت میں کام آنے والا سامان اکٹھا کر لو یہ بالکل درست درست, درست. جوانی سے پہلے بڑھاپے کو غنی جانو بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنی جانو یہ واقعی جو نوجوان ہی ہے اگر ان کو مدنی ماحول ملا ہوا ہے اور عبادت کی توفیق ملی ہوئی تو خوش نصیب ہیں ان کو اور زور لگانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ کام کرے اب دیکھیں نا میرے آپ کے سامنے کہ چھ چھ سات سات گھنٹے بیٹھ لیتا تھا نا میں مدنی مذاکرے میں لیکن اب نہیں بیٹھ پاتا آہستہ آہستہ جو ہے نا بڑھاپا جو ہے نا یہ ایکسپائر ڈیٹ اس کی قریب آتے ہی آتی جاتی ہے بندے کی جتنا بڑھاپا بڑھتا ہے اتنا زیادہ موت نزدیک آتی ہے جوانی تو پلٹ کر آتی نہیں ہے تو اس لیے وہ جوانی میں ہی کچھ کر لے اور جوان کو یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے بلکہ امید بھی نہ رکھا کہ میں بڑھاپا پاؤں گا تو کچھ پتہ نہیں ہے آئے دن بلکہ روزانہ ہی نوجوان نظر ہے کتنے نوجوان موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں بوڑھاپا تو کسی کسی نصیب والے کو ملتا ہی کہہ سکتے ہیں معاشرے میں اگر ہم اگر سروے کریں تو ہم کو بوڑھے افراد کم ملیں گے جوان زیادہ ملیں گے بچے زیادہ ملیں گے تو پتہ چلا کہ بوڑھاپے تک تو پہنچتا ہی کوئی کوئی ہے اس سے پہلے ہی مطلب وہ قبر کی سیڑھی اتر جاتا ہے تو اس لیے ہر ایک کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے اللہ ہم کو بھی نصیب کرے کہ ہم موت کو یاد کریں اپنی آخرت کی اب بھی سے تیاری کر لیں جوانی سے ہی تیاری کر لیں ورنہ بڑھاپے مزہ کہ کرنا بھی چاہیں گے تو وہ تجربے کی بات ہے وہ بات نہیں بنتی اللہ تعالیٰ بس اچھوں کے صدقے کے بے حصا بخشتے ہیں جیسے امیر نے سنت تھا ارشاد فرمایا کہ پیر و مرشید کی نسبت سے آپ نوری کہلاتے ہیں تو ان کا ایک اسی کلام کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے اپنے نسبت کا بھی اظہار کیا ہے اور انکساری کی بھی کیا کمال کی انکساری کی, کی ہے چلو وہ بھی شعر سنتے فقت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جا فقط میں سے بتا جیسے ہوں حقیقی آ گیا کہ فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی اتاری بن جاؤں اتار سے اتاری ہے نا اتار عطر سے ہے خوشبو تو جو مجھ کو دیکھ لے کے اٹھے کیا یار یہ واقعی واقعی اتاری ہے مرشی سے پیر سے نسبت اتنی پیاری ہو اور پیر کا فیض اتنا لے لے کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے تاش اللہ آسانی کرے اللہ آئیے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھیں جی پڑھا تھا میں نے اعلیٰ حضرت کی تسکری میں ایک جگہ کہ جب اعلیٰ حضرت نے بیت کی تھی حضرت علیہ رسول رمضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو جب ہجرے سے باہر آئے تو یعنی آل رسول اور اعلی حضرت میں گویا کالی اور سفید داڑی کا فرق تھا واہ یعنی ایسا پر ان کا پرتو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اپنے محبت جو محبت اتنا سمول ہے یہ اولاد کے لیے بھی ہے کہ اپنے والد سے اتنی محبت کرے تو یہ ہوتا ہے محبت جو ہے نا وہ کچھ کا کچھ کر دیتی ہے یہ ہے محبت محبت چڑھ جاتا ہے محبت رنگ چڑھا دیتی ہے محبتیں بڑی محبت ہے بڑی بات ہوتی ہے شاید ایسا لگتا ہے کہ ہم نے آج تک محبت کو سمجھا نہیں ہے محبت کو ہم نے ایک اپنی نفس کی لذت کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے ورنہ محبت بہت پیاری شے ہے محبت بہت پیاری شے ہے یعنی حب کا لفظ یہ تو کائنات کی تخلیق میں ہے کہ میں چھپا کنس تھا میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے یہ حدیث قدسی ہے یہاں حب کا لفظ ہے محبت میں بڑی بات ہے اللہ تعالی ہمیں محبت حقیقی محبت آمین جو اس, اس رب سے محبت ہے اس کے پیاروں سے محبت ہے ایسی محبتیں جو ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کو بہتر بنائے ایسی محبت مل جائے آمین تو کیا بھائی آئیے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں کون چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شمون رضا ساری مدینہ ملتان الحمد للہ میں کافی افسر سے مدنی چینل دیکھ رہا ہوں اور بالخصوص دامد برکات ملالیہ کے وہ مدنی پھول جب برا شخص ہو جائے تو اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح مسکرا مسکرا کر بات کرے گا تو وہ اولاد محبت میں رہے گی اور اس کے میں رہے گی اس نسخے کو سمایا تو الحمدللہ للہ کے یہ مسکراہٹ والے نسخے نے الحمدللہ کام کر دکھایا اور اولاد پڑی جو سے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے امیرے کو سلامت رکھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کون چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں مجی منی فاطمہ تاریخ آر ولا رہی ہوں میرا نگرانے شرح سے سوال ہے کہ کچھ پہلے آپ نے مدین مذاکرے میں فرمایا تھا کہ مدی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے جو عمرہ کے ٹکٹ ہوں گے براہ مدینہ یہ ٹکٹ مدی چینل کے ناظرین کو کیسے ملیں گے اس کا طریقہ کار بتا دیں اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ مدنی منی مدنی منی کی بارگاہ میں عرض ہے مدنی منی سے عرض ہے کہ یہ نظام ہمارے رکن شورا حجی امین اطاری دیکھ رہے ہیں میں انشاءاللہ ان سے آج ہی رابطہ کرتا ہوں اور جو انہوں نے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے حجر عمرے کی ٹکٹوں کی ترقی بنائی ہوگی ہم ان ان سے معلوم کر کے وقت مناسب پر مدنی چینل پر اعلان کر دیں گے ٹھیک ہے سلح حبیب صلی اللہ بحی بحی آج آجائے دیکھیں آجائے. دیکھیں کی محبت اور مسلمان کے دل میں تو الحمدللہ مسلمان مدینے جی سے جی محبت تو کرے گا نا جی اور طلب بھی کرے گا اور مدنی چلنے بھی الحمدللہ اس کو اس لحاظ سے بڑھانے میں جو ایک وہ کردار ادا کر ہی دیا الحمد للہ جی ہم ہم ہم ہم اسٹیپ لیتے اللہ تعالی خیر فرمائے فرمائے اچھا یہ آج ایک احتیاط آپ کو بیان کرنی تھی آئیے آپ کو ایک احتیاط بیان کرتا ہوں غلام رسول صلو اللہ صلو اللہ بھائی آج جو, بھائی جو بھائی میں ایک احتیاطی مدنی پھول بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ دو سکے ہیں ذرا کو قریب کریں سکے دو سکے ہیں سکوں سے متعلق احتیاطی سکوں سے देने के دینے کے لیے نہیں ہے سمجھانے یہ سکے میں نے بھی آج ہی سکوں کو دیکھا ہے اچھا تو مجھے پتا چلا کہ آج کل یہ پہلے یہ پانچ روپے کا سکہ کی سائز یہ تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جو پانچ روپے کا سکہ ہے اس کی سائز یہ ہو گئی ہے جی جی ٹھیک ہے اب عموماً جو ہمارے یہاں بچے یہ سکوں سے چمکتے ہیں یہ چمکتے ہیں تو یہ بچے سکے اٹھا لیتے ہیں تو جب بچے سکے اٹھاتے ہیں تو یہ اس کا معاملے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سکے جو ہیں یہ بچے اپنے حلق میں نہ اٹھا لیں اب یہ جو سکہ تھا نا یہ سکہ ابھی اس کی سائز بھی بڑی ہے اور اس سکے میں یہ تک بھی ہے یہ تھوڑا سا اس کے مقابلے میں تھوڑا سا ہیوی ہے موٹا ہے اور اس کی سائز بھی اس کے مقابلے میں بڑی ہے لیکن اب یہ سکہ یہ پہلے شاید ایک آنے کا سکا ہوتا تھا پھر پتہ نہیں کتنا ہو بہت چھوٹا سکا ہوتا تھا ہمارا یہ تو آج یہ سکہ پانچ روپے کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے دیکھا تو پھر یہ توجہ دلائی کہ یہ سکہ بچے کے گلے میں اترنے میں یعنی یہ اٹک اٹک مطلب سکتا ہے اس کو, اس کو حلق کے نیچے سے اتارنے میں دقت ہے, دکھت دکھت ہے دکھت مگر دکھت دکھت یہ سکہ جو ہے نا یہ حلق سے نیچے اترنے میں شاید اس کو یہ پھنس جائے گا اور بچے کو تکلیف دے بابا یہ سکہ میں تو میں ارض کر رہا تھا یہ پانچ روپے کا پہلے یہ بڑا والا سکا تھا اب یہ پانچ روپے کا چھوٹا سکا آ بالکل چھوٹا تھا جیسے پہلے ایک پائی ہوتی تھی اپنی تو ایک احتیاطی تدبیر پر ہم بات کر رہے تھے ہم اپنے سلسلے میں کوئی نہ کوئی احتیاطی تدبیر ارض کرتے ہیں کہ اب ان سکوں کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ماں با, کو چاہیے کہ ان سکوں کو اس طرح رکھے ہیں کہ یہ بچے کے ہاتھ میں نہ وہ بچے سکوں سے کھیلتے ہیں اس میں آپ بھی کچھ مدنی پھول نشاط پڑ رہے ہیں پھر ایک ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے یہ جتنے بھی آگے پیچھے کے اسلامی بھائی ہیں قریب آ جائیں ہم آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ جو کچھ شہر کا حال کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں بھی ان شاء اللہ امیر سے مدنی پھول لیں گے یہ سب ہمارے سلسلے کا حصہ ہوتا ہے اور ہم امیر سنت کے آمد یہ اپنی تیاری رکھتے ہیں تو بابا سکوں کے بارے میں آپ بھی کچھ مدنی عطا فرمائیں کس طرح ماں باپ اس پر احتیاط کریں شاید آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بچے عموماً سکہ گلے میں اتار لیتے ہیں وہ چیز ہاتھ میں آئے نا چھوٹے بچے نہ سمجھ وہ منہ میں ڈالنے کوشش کرتے ہیں کوئی سکہ چونکہ خوبصورت سا ہوتا ہے تو اس کو بھی اس نے منہ میں ڈالنا ہے بچوں نے اور اپنے آپ کو اور ماں باپ کو آزمائش میں ڈالنا ہے ساتھ میں تو اس لیے یہ چیزیں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے یہ دواؤں پہ بھی لکھا ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھے ارے بچہ تو منہ میں ڈالتا ہے دو دوا کی بھی اگر وہ ٹیبلٹ کوئی ہاتھ میں آ گئی اس ڈال دیے منہ میں تو پھنسے گا تیزاب تک پی جاتے ہیں بچوں کے ہاتھ میں آتا ہے دو تو اس میں بے احتیاطی تو ہوئی نا پاپا کے گھر کے اندر ایسی چیزوں کو اتنا سیل گھڑی کتنا گول گول ہوتا ہے یہ بھی ڈالے گا تو پھر جائے گا گلے میں یہ بےچارے بچے جو ہے نا یہ تو نہ سمجھے تو بھی حرکت کی اس میں والدین کو چاہیے کہ تیزاب طرح کے پاؤڈر سرف وغیرہ جو مطلب واشنگ پاؤڈر ہوتے ہیں یہ ہو گیا اچھا یہ سکے ہو گئے پیٹرول ہو گیا عموماً اب جیسے کہ بجلی آ جاتی ہیں تو ڈیزر جنریٹر چلانے کے لیے پیٹرول گھر میں رکھتے ہیں کہ وہ جنریٹر ہاں کچھ ایسی گولیاں ہوتی ہیں کافور کی گولیاں ہوتی ہیں اس طرح کی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بچوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو بچوں کو کیا پتا کہ اس سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ پی جائیں گے کھا جائیں گے گلے میں ڈال لیں گے اور شاید آپ کو بہت باتیں پتا چلے گا جب بچے کی آواز تھوڑی دیر تک آپ کانوں میں نہیں آئے گی پھر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے کہ بچہ کہاں گیا تھوڑی دیر تو لگے گا چلو سکون سے لکس ہو گیا ہے لیکن پھر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو اللہ نہ کرے پتا چلا کہ بچے کے منہ سے جھاگ آ گیا یا کچھ طبیعت ایسی ہو گئی یا یہ پی لیا وہ پی لیا تو اتنی بڑی آزمائش میں آپ آئیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سامان کو احتیاط کے ساتھ اوپر رکھیں کہ وہ بچے کی پہنچ سے بچے کی رینج سے بہت دور ہے اسے اس سکے بھی زمینوں پر یا ٹیبل پر اس طرح نہ بکھرے ہوئے ہوں کہ یہ بچوں کے ہاتھوں میں آ جائیں تو یہ احتیاط کرنے کی اب سب سے بدنی التجا ہے خصوصاً اس میں جو یعنی شوخ رنگ والی چیزیں ہوں گی نا شوق رنگ چمکنے والی یہ بچوں کو ویسی لبھاتی ہیں اچھا طبیعت کو لبھاتی ہیں تو ان کی دیکھیں کتابی بھی ایسی بنائی جاتی ہیں بچوں کی بھی تاکہ جی ہاں اسی وجہ سے تاکہ وہ ان کو ان کی طبیعت کو اچھا لگے یہ شوخ رنگ والی چیز تو بالخصوص اس میں اور زیادہ یہ احتیاط کی حاجت ہوتی ہے چمک دمک والی چمک دمک اس سے زیادہ یہ بچہ اور شیپ میں جو کینڈی سے ٹافی سے ملتی جلتی جیسے کافو کی گولی ہے ٹافی سے ملتی جلتی ہوتی تو بچے کے ذہن میں شاید وہ ہو کہ یہ اس سے ملتی جلتی ہی کوئی چیز ہوگی تو اس لیے یہ بھی طبیعت کو شاید مائل کرے کہ ہم اس کو کھا جائیں اللہ خیر کرے میرے ساتھ ہوا تھا بابا بچپن میں جب شاید میری عمر گھر والے جو بتاتے ایک یا ڈیڑھ سال کی میری عمر ہوگی میں مٹی کا تیل پی گیا تھا ایک یا ڈیڑھ سال کی عمر گھر والے بتاتے ہیں تو پھر مجھے لے کر ہسپتال بھاگے تھے اور علاج کرانے کی کوشش کی گئی تھی تو نیچے زمین پر رکھا ہوگا ایک ڈیڑھ سال کی عمر کے جو بھی ہوتا ہے تو سمجھ کے پی لیا کتنا پیا کیا پیا یہ اتنی بتایا لیکن ایک ڈیڑھ سال کی عمر میں یہ واقع ہوا تھا تو یہ بچوں سے دور رکھیں گے تو حفاظت رہے گی بچوں آ, ہمیں آئیے وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ذرا ویڈیو دکھائیے فینائل وغیرہ بھی پی لیتے تیزاب پینے کا وہ شفیق مدنی ان کے بچے نے تیزاب پیا تھا ہاتھ میں نہ جاتے ہوں بچے تو بچے خوبصورت بوتلیں تو ان کی ہونی بھی نہیں چاہیے ان چیزوں کی اچھا اگر ہوتا بابا ڈھکن بھی پھر اس کا ٹائٹ ہونا چاہیے بچہ کھول نہ سکے ہاں ذرا ویڈیو دکھائیے میں ہے یہ عمران بھائی یہ کراچی کے مختلف علاقے یہ دیکھ گندے پانی کے نالے کھلے ہوئے اور سڑک پہ جگہ جگہ پانی پڑا ہوا ہے یہ نکاسی کا نالا دیکھو اس کے اندر بھی کچرا ڈال گیا لوگ کوڑا دان بھی رکھا ہوا ہے مگر یہ لوگ بار پین کے جاتے ہیں اور یہ فٹ پاتھ پہ گلیوں میں کونوں پہ جگہ جگہ کچرا پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے پتا نہیں کتنا بیماریاں پھیلتا ہوگا تھوڑا ان لوگوں کو سمجھاؤ گا نا اب مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ آپ تشریف لا چکے ہیں آپ سمجھا دو نا یہ تو سمجھاؤ نا آپ کو بولا عمران بھائی کو بولا ہاں تو عمران بول رہے ہیں نا کہ پھر صاحب سمجھائیں گے اب یہ کہ شہر بھر کی یہ تو پتا نہیں کہاں کہاں دیکھی جاتی ہے بیرون مول بابا آپ نے بھی بات کئی جگہیں دیکھی ہوگی ایسا منظر کبھی بیرونے ملک نہیں دیکھنے کو ملتا وہاں تو بھائی وہ کچرا کنڈی بھی کیا کچرے کی وہ جو ڈبے ہوتے نا ڈالنے ہماری دکانوں کا کیا حسن ہوگا یار وہ خوبصورت بنے ہوتے ہیں کہتے کچرے کے ڈبے میں بھی آدمی کچرا ڈالنے کا دل نہ ہوا یار کیا کچرے کے ڈبے کو خراب گا بڑے بڑے وہ بنے ہوتے ہیں اور مزہ لے کے وہ کچرا ابھر کر باہر آئے وہ بدبو پھیلے لیکن بابا لوگ جا کر باقاعدہ کچرے کے ڈبے میں چیز ڈالتے ہیں یعنی مجھے میرا تجربہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے جیسے کوئی ڈبہ پیا یا کوئی ایسی چیز جوس وغیرہ پیا اب ختم ہو گیا گاڑی کے اندر تو یہ گاڑی کی کھڑکی سے شیشہ اتار کر وہ ڈبہ پھینک نہیں دے گا بلکہ باقاعدہ دروازے سے اترے گا اتر کر آگے وہ ڈسٹبن رکھا ہوگا ڈسٹبن میں ڈال کر پھر آ گاڑی میں بیٹھے گا مشاہدے کی عرض کر رہا ہوں او مشاہدے نا اصل ڈنڈے کا زور یوں؟ قانون ہے یعنی ایک ملک میں ایسا قانون ہے کہ جیسے کہ اگر جو مجھے یاد پڑ ہے کہ تھوکتے بھی پکڑ لیا نا دیکھ لیا کہ یہ روڈ پر تھوک رہا ہے چالان وہ تو کسی نے بتایا تھا اس نے دیکھا تھا کہ زیبرا کراسنگ کے بغیر کسی نے روڈ کراس کیا اس کو پکڑ لیا ہاتھوں ہاتھ اس کو میرا خیال ہاتھوں ہاتھ جرمانہ کیا اس کو. تو یہ اگرچہ وہ جرمانہ مالی جرمانہ جائز نہیں ہمارے لیکن یہ کہ وہ ملکوں کے قوانین تو یہ کہ اتنی سختیاں کرتے ہیں جب بھی یہ قوم قابو آتی ہے لاٹھی کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے مشہور ہے نا تو یہ اللہوں کے باتوں سے نہیں مانتے تو یہ مطلب یہ عوام العوام و کل انعام عوام چوپائیوں کی طرح ہوتی ہے ماورہ عوام بغیر ڈنڈے گی نہیں جلدی شرافت سے یہ نہیں چلتے ان کو سختی ہو قانون ہو جیسا ہم کہا کرتے ٹریفک کا قانون توڑے اور کچھ نہ کرے وہ لوگ اگر اجازت دے نا خالی اس کو مرغہ بنا دے روڈ پہ یا اس کی گاڑی ایک دن کے لیے روک لے اور اس کو بھی مہمان بنا لے ایک دن کے لیے بڑے سے بڑا سیٹ ہو کسی سفارش نہ سنے ایک دن بیٹھ جاؤ مجھ کھانا پینا تم کو سب ملے گا یہ ای ایک... کان نہ پکڑ لے تو بولنا کہ کبھی ٹریفک کا قانون توڑے ابھی میں آپ کو ارض کروں یہ جو آپ پابندی کی بات کر رہے ہیں نا پچھلے دنوں کی باتیں ہیں دو چار پانچ کیسز میرے سننے میں آئے نا دو چار کیسز تو آئے سننے میں کالے شیشے جو ہے نا اس پر سخت اس وقت قانون چل رہا ہے نا کہ بھائی گاڑیوں کے شیشے اگر کالے ہوں گے تو وہ پکڑ لیں گے تو یہ کیا کیا ہے یہ گاڑی, گاڑی کو بھی بند اور جو, جو گاڑی والا اس کو بھی بند ایف آئی آر کاٹ دو جا کے جج سے چھڑاؤ اب یہ جو گاڑی بند آدمی بند اچھا یہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ جو اندر میں جو غلط رویہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو خرابیاں وہ ایک اپنی جگہ پر ہے وہ ان کے مطلب جو بھی ادارے کے ایسے خراب طبیعت کے جو لوگ ہوتے یہ ان کی بات ہے لیکن یہ بابا بات ہے کہ ایسی اس کی دہشت ہے کہ یار یہ پکڑتے ہیں نہ کسی کی سنتے ہیں سیدھا لے جاتے ہیں گاڑی بند کر دیتے ہیں ایف آئی آر کاٹتے ہیں کہ جاؤ میجسٹریٹ سے کورٹ پہ جا کر ضمانت کرا کے تم ابھی یہ تقریباً دو دن کی ان کی ایسی ایکسرسائز ہو جاتی ہے بند ہونا باہر نکلنا پھر کوٹ جانا پورا دن لگنا اس کے اندر جو چند کمزوریاں یا خرابیاں وہی وہ میں آپ گرفت کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کی طبیعتیں ہیں بعض ادارے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اچھی سوچ کے لوگ نہیں ہوتے وہ, وہ غلط طریقے اس پر تکلیف بھی دیتے ہیں تو بابا یہ لوگوں نے بھائی شیشے اپنے سفید کرنا شروع کر دیے کالے والے خلاص یہ آپ کہہ رہے نا کہ ایسا ہو تو ہو سکتا ہے ہاتھوں ہاتھ بس کچھ ہو نہ خالی وہ پیسوں سے نہیں پیسے دے کر بندہ چھوٹ جاتا ہے رشوتیں دے کر چھوٹ جاتے ہیں رشوت اگر ختم ہو جائے نا تو بالکل نظام درست ہو جائے اللہ بس توفیق دے جو رشوت لیتے ہیں ان کو رمضان کی برکت سے توبہ کی سعادت بخشے دینا لینا دونوں بند کر دینا مدینہ مدینہ ہو جائے سب کچرا پھینکنے والے بعض بات یہ ادھر پیش کر دیں گے یہ جن کی ڈیوٹی ہے یہاں سے اٹھانا وہ اٹھاتے ہیں نہیں اس لیے ہم باہر بیس اب ہر طرف سے مطلب مسائل ہیں جو جن کی ڈیوٹی ہے اٹھانا گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی ڈیوٹی تب تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے جو افسران ہیں یہ ان کی کوتاحیوں کی وجہ سے سب ہوتا ہے وہ اگر ان پر سختی کریں گے تو کیوں نہیں اٹھائیں گے تنخواہ لیتے ہیں